میں سوال یہ پوچھا ہے کہ نقلی بال لگانا جو عورتیں لگاتی ہیں چھوٹے بال ہونے کی وجہ سے نکلی چھٹیاں لگاتی ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے اگر وہ حرام ہے تو کیا نقلی پلکیں لگانا آج کل عورتوں میں رواج ہے کہ وہ پلکوں کے اوپر نکلی پلکھیں تاکہ وہ بڑی ہوئی لگیں تو وہ نقلی پلکیں بھی لگاتی ہیں تو کیا وہ بھی لگانا صحیح نہیں ہے جزاک اللہ خیر جی شکریہ نہیں شکریہ خزانہ اعلیٰ حضرت بھائی اللہ مزید ذوق و شوق اور محبت و رسول عطا فرمائے ابھی بالکل پلکی ہے بلکہ نقلی پلکیں اور نقلی بال اور یہ سب چیزیں ناجائز ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لانت فرمائی کہ جو بالوں میں سوراخ کریں یا پلکیں چھوٹی کریں یا نکلی لگائیں تو یہ سب ناجائز ہیں